أعوذ بالله من من من قبلكم معدودات الحمد اللہ وَعَلَى الَّذِينَ يُضِيطُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ بِسْكِينَ فَمَنْ تَسَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي انهل فيه القرآن غُدًا للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْهُ خانہ نے ماہ سیام رمضان مدار المبارک کا روزہ ایسے اسلام ایسے ایمان پر فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادین اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متفی پرہیزگار بن جاؤ شروع اسلام میں یوم عاشورہ دس محرم الحرام کا روزہ فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تعید لائق و یبود یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ سرخان تعالی نے موسا علیہطلام کو فرعون سے نجات دی تھی تو ہم اس کے شکریہ کے طور پہ شکرانے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اولا بی موسیٰ من ہاں ان کی نسبت موسا علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں یہود بوتھ کی نسبت ہمارا تعلق علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے تو آپ نے یوم عاشورہ کا دست محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا ومارا دشیامی اور مسلمانوں کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی فرضیت کے لیے وجوب کے لیے ہوتا ہے فرض اور لازم ہوتا ہے م پھر م اللہ م سبحانہ تھانہ ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا تو یوم عاشورات کا روزہ نفر ہو گیا رمضان المبارک کا روزہ کسی بھی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے اور مبمن ہونے کے لیے ضروری ہے جہیر عبیب علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ علیہ کی توہین کی اور میری نبوت اور اف کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے توحید و تو رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یعنی اگر کوئی آدمی رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتا بلا ادھر جان کوش کے ترق کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے نبی نویت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بو نیل اسلام و علاقے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں بھی یہی ہیں تو حز و عدالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی آ رمضان کے روزے اور بیل ہے یہ پانچوں چیزیں جمع ہوں تو اسلام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے عمارت کی باری اس کے بعد ہے تو اگر بنیاد ہی پوری نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. تو روزہ رکھنا یہ اسلام کا رکن ہے کسی بھی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ رمضان المبارک کازار رکھے اسی طرح حدیث وقت عبد القیس میں وہ جو بنی ابدیس کا وقد نبی کریم علیہ وسلم کے پاس آیا چند دن وہاں پہ رہے اور پھر اسلام کی باتیں تھیں کہ جب واپس جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کرنے کا حکم دیا چار کاموں سے منع کیا جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے ایک تھا اللہ واحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ہلک رونا مل ایمان بلّہ واحدہ ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ رسول کو اپنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ وش پر ایمان دانا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو میری نبوت اور رشاغت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو میرا ملخمس اور مالے غنیمت سے خمس ادا کرو یہ پانچ کام جمع ہو کر اللہ وش پر ایمان بنتا ہے اللہ پر ایمان لانے والا کون ہے جو یہ پانچ کام کرے تو رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور غنیمت میں سے خمس ادا کرے یہ بندہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے ایمان کا بھی رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا بھی رکن ہے رمضان اور مبارک کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی طبی حدیث ہے خاد کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ مجھے بڑی دشوار گزار علاقے سے گزارا گیا چڑھائی پر چڑھایا گیا تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا لوگوں کو دیکھا معلّہ تین اور جو اپنے اور کے بل الٹے ڈٹے ہوئے خوبا کہتے ہیں ایڑی اور پنڈلی کے درمیان والا پٹھا عام طور پر بکرے کی کھال اتارنے کے لیے جس جگہ پہ کنڈی ڈال رکھتا اس <تصحیح> کے اس کو الٹا رٹکتا ہے اس کو اور خوبا بولتے وہ اپنے ایڑی کے اس بنڈے پٹھے کے بعد الٹے رٹے ہوئے تھے پھر آخر میں جا کے وضاحت کی رلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو رمضان المبارک کا روزہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے جو بندہ رضا رکھے لیکن جان بوجھ کر وقت سے پہلے افطار کر دے اس کی یہ سزا اور یہ انجام ہے اور جو رضا رکھیں نا اس کا انجام یقیناً اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا تو بہرحال روزہ رکھنا یہ فرض ہے ایمان کا اسلام کا رکن ہے اس کے بغیر بندہ مومن یا مسلم نہیں بنتا اور روزہ تمام تر اہل اسلام اہل ایمان پر فرض ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا بہلی مفتی ہے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کماخی باللہ میسا کے پہلے لوگوں کے فرض تھا لا بن سکتا ہوں تاکہ تم متفی اور پرہیزگار کا دعوے دار ہے ایمان والا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے پہلے بھی کئی بار یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ موناقدین جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے مناقین بھی جو اسلام کی ظاہری عبادات ہیں ان سے پیچھے نہیں رہتے وہ نماز بھی پڑھتے صدقہ کا زکات بھی دیتے رمضان کے روزے بھی رکھتے بیت اللہ کا حج بھی کرتے جہاد پر بھی جاتے یہ سارے کام مناسب نہیں کیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ انہیں یقین تھا انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کاموں میں کوتای کی تو مسلمانوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں نماز کا چھوڑنا زکاط ادا نہ کرنا رمضان کے روزے بلا ادھر جان بوجھ کے نہ رکھنا اجے بیب اللہ پتا کے باوجود جان بوجھ کے نہ کرنا یہ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے کفر کو ثابت کر دیتی اس لیے منافق ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا کفر واضح نہ ہو جائے تو اسلام کے جو ظاہری اعمال تھے انہیں وہ سر انجام دیا کرتے تھے اللہ سبحانہ ہوا تعلیم فرماتے ہیں ایام مہیواد یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں انتیس یا تیس دن کا مہینہ ہوتا ہے سمن کا نام کو مریض سفر کا تمام تو جو آدمی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر ہے اس کا کہ سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی خرچ نہیں اس کو شریعت نے رخصت دی ہے وہ بعض کے دنوں میں روزہ پورا کر دے جتنے دن رمضان کے ہیں وہ دنوں کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر دے واحدین یونیفونہ سن تعام شروع اسلام میں اللہ تعالی نے ایک اور آپشن دیا تھا بات ذرا غور سے سمجھنے کی ہے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض تھا چاند ایک دن, دن ہے روزہ رکھنے کے صرف ایک مہینہ مسیح دن اور تم میں سے جو بندہ بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد میں روزے پورے کر لے بیمار اور مسافر کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے پورے کرے اگلا من کیا آ رہا ہے وہ اگر الزین یوتی مسکین اور ان لوگوں پر جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ ایک مسکین کو فدیا دے دیں ایک مسکین کے کھانے کا فدیا وہ ادا کر دیں روزے نہ رکھیں یہ فدیا دینے کی رسط بیمار یا مسافر کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ خلی سب کے لیے برابر طور سے روک سکتی ہر اس بندے کے لیے جو مالدار ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے فدیہ ادا کر دے بس اس کی طرف سے فلیدہ ادا ہو جائے بیمار اور مسافر کو پہلے بھی یہی حکم تھا پڑی طرح میں سیاحوں کا وہ بعد میں روزے پورے کرے اگر کوئی آدمی مالدار ہے پیسے دے سکتا ہے وہ بیمار نہ بھی ہو سفر پہ نہ بھی ہو پھر بھی فدیا دے اس کی طرف سے خریدا ادا ہو جائے گا تو یہ ابتدائی اسلام میں اسلام کے آغاز میں یہ رخصت تھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ خانہ ہوا تعالیٰ نے جب یہ عائد کی تو پمن شاہ ومن شاہ افغان و اصحما مکانا ہوں جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا بلکہ ایک مشکل کو اس دن کے بدلے کھانا کھلا دیتا یہ کب کی بات ہے ابتدائی اسلام کی شروع شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کراتے ہیں سمن سنف خَيْرٌ اللہ جو نقلی ندی کرتا ہے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ انتسم خَيْرٌ الرق اگر تم روزہ ہی رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے جنہیں فدیہ دینے کی رخصت دی جا رہی ہے کہ تم سیدیا دینا چاہو تو دے دو انہیں کو کہا جا رہا ہے انتسو خَيْرٌ الرق کہ اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا نکالنا نہیں آگے چل کے یہ کام آئے گا پہلے کہا گیا ہے واحد اللہ دین یقین کو جو بندے طاقت رکھتے ہیں فدیا ادا کرنے کی ان کے ذمہ روزہ نہیں ہے وہ لازم نہیں ان پر کے روزہ رکھیں وہ ایک مشین کو سیدیا دے دیں کافی ہو جائے گا لیکن ساتھ ہی کیا کہا وہ انتخی عمدہ تھی اور اگر تم روزہ ہی رکھو سدیا نہ دو بلکہ روزہ ہی رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے جنہیں سیدیا دینے کی رخصت ملی انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان تم اگر تم جانتے ہو لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ سدانا ہوا تو اعلیٰ نے رخصت منسوخ کر دی فی جو رخصت تھی ابتدائی اسلام میں تھی لیکن بعد میں اللہ سدانا ہوا تو اعلیٰ نے اسے منسوخ کر دیا اگلی آئس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رموان لدی ان تھی قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازر کیا گیا ہے خدلات یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے قربان اور یہ حق و باطل کے درمیان تویز کرنے والی پیاز پیدا کرنے والی چیز ہے اور ہدایت کا سر چشمہ ہے سمن شاہدا شاہ فل یسم تم پر لازم ہے کہ جو آدمی تم میں سے یہ رمضان کا مہینہ بادے لے یسم اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے وَمَنْ كَانَ نا أَوْ او سَفَرٍ سفرنگ مِنْ میں فرق اور جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد کے دنوں میں روزے پورے کرے پہلے بھی حکم کیا تھا بیمار اور مسافر کو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ من أَوْ عَلَى او الا مِنْ فریقس میں کہ وہ بعد میں روزے پورے کرے اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن او الا پڑی تص میں علاقے جو بیمار یا مسافر ہے وہ بعد کے دنوں میں روزے پورے کرے یعنی سبیا دینے کی رخصت کا تعلق بیمار یا مسافر کے ساتھ پہلے بھی نہیں تھا بلکہ وہ اوپن ایک کھلا آپشن تھا لوگوں کے لیے چاہے وہ رکھ لیں چاہے سڑیا دینے اس میں بیمار اور مسافر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی یہی بات باتیں پھر اگلی آئخ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نے حکم دیا فرم شاہی دم قرو شہرا فن سے جو بھی رمضان کا مہینہ پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہے فراہد کا تم ایام بخط وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے یوری دم باہو بڑی یہ حکم تبدیل ہوگا فدیے کی رخصت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی منسوخ کر دیوں یوریز اللہ کو بھم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسان کرنا چاہتا ہے یعنی روزہ رکھنا فدیا دینے کی نسبت آسان ہے والا یوریز بھمس را تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا والی چکر تھا دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم روزے ہی رکھو تاکہ روزوں کی گنتی تعداد پوری کر لو وری فخر صبح اللہ ہدا تم اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق اللہ کی کبریائی بیان کرو اللہ اللہ کے شکر گزار رضے بن جاؤ یہ چار بات ہیں جو روزے کے کھلیے کو منسوخ کرنے کے سبب ہیں اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے تنظیم نہیں کرنا چاہتا اور یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو شکر گزار ان چار مقاصد کے پیش نظر اللہ تعالی نے سیریے کے حکم کو منسوخ کر دیا صحیح مخالف کی وہی روایت اس کا اگلا حصہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ بہانا ہوگا نے یہ آیت ناظر کی فَمَن يَسُمْهُ جب اللہ نے یہ حکومت دیا کہ تم میں سے جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے فا عمیر جو لوگ پہلے جو چاہتا تھا سجا دے لیتا جو چاہتا تھا روزہ رکھ لیتا تو جن کو سیا دینے کی رخصت تھی عومی رومی تھوم انہیں روزہ رکھنے کا حکم دے دیا تو اس آیت نے سمن شاہدہ شاہ اپنی صبح والی آیت نے سیبیے کے حکم کو منسوخ کر دیا صحابہ کے رام میں سے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور وہ کہتے تھے کہ یہ آیت نازل ہی شیخ فانی کے لیے ہوئی ہے انتہائی زرعی العمر یا دائمی مریض اس کے حق میں سجیے کی رسط نازل ہوئی ہے اور منسوخ نہیں ہوئی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا جو کہ دیگر سرآ کے رام یا بجنعی کے موقف کے بھی خلاف اللہ کو چھانا کے فرمان سمن شاہ شہرا فن یا کے بھی خلاف اور جس بنا پر وہ اس موقف کے فائدے وہ بھی سن ہیں صحیح بخاری وضاحت بھی موجود ہے وہ فرماتے سے جو لوگ روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے وہ ایک مکین کا کھانا دیں چڑیے کے طور پہ وہ اللہ کو پڑتے تھے وہ علینہ یوتونا ہو کہ جو روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ رکھ نہیں سکتے ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ فدیہ دیتے ہیں لیکن سیدنا عبداللہ ابد عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدل صحابی ہیں مفتر قرآن ہیں فکر العما امت کے بہت بڑے عالم ہیں لیکن یہاں پہ ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے دیکھیں اللہ سبحانہ پشانہ ہوا تعالی نے جن لوگوں کو فدیہ دینے کی رخصت دی ان کو کیا کہا ان کئی اللہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفصیل کو درست مانا جائے تو کام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے لیں لیکن اگر روزہ ہی رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے جو کوشش کے باوجود روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس کو یہ کہنا کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اس کو بولتے ہیں تکلیف مادہ یو بندے کو ایسے کام کی تکلیف دینا جس کی اس میں طاقت نہیں ہے ایک کوشش کرنے کے باوجود روزہ رکھ نہیں سکتا پھر اس کو کہا گیا کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ شاد حکیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا کبھی نہیں سکتا اللہ کا حضول کیا ہے لال بلی اللہ کن اللہ اللہ کسی جان کو اس کی وسرت اور طاقت سے بھڑ کے تکلیف نہیں دیتا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دائمی مریض ہے وہ کیا کی رخصت تو ہو گئی ختم وہ کیا کرے اس کا نے پرانے مجید میں بتایا ہے منقانہ نریزن اور ایامین خبر جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ بعد میں روزے رکھتے دائمی مریض جب مرض آغاز میں ابتدا انسان کو لاحق ہوتا ہے تو اس وقت اس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے لیکن جب بندہ دائمی مریض بن جاتا ہے اس سطح بیمار ہو جاتا ہے کئی مہینوں سالوں سے تو پھر وہ بیماری اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے پھر اس مرض کی شدت اسے اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی یہ ایک فطری تدری معاملہ ہے پھر رمضان و بعد جس طرح آج کل گرمیوں کے مہینے میں آ رہا ہے لمبے لمبے دن ان جنوں میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھے سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن جن میں اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبحوں کے ناشتہ کرنے کے بعد رات کو عشاء کے بعد کھانا کھاتے چھوٹے دن ہیں ٹھنڈے دن ان دنوں میں وہ روزہ رکھ لے اللہ نے سہولت دی ہے سعید من ایام اخر بعض کے دنوں میں روزہ پورا کرے مسلسل نہیں جا سکتا نہ رکھے گنتی پوری کرنی ہے سردیوں کے تین مہینے چھوٹے چھوٹے دنوں بارے ان تین مہینوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے گپتے گپے سے روزہ رکھے اگر انسان کی نیت ہو روزہ رکھنے کی تو ان ایام میں روزہ رکھنا کوئی دشوار نہیں ہے جتنا مرضی بیمار ہو چاہے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے چاہے کوئی شوگر کا مریض ہے چاہے کوئی دل کا مریض ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل روزہ رکھنے سے بندے میں کمزوری آ جاتی ہے بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے نہ رکھے مسلسل کس نے کہا اس کو کہ لگاتار رکھے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں چک میر جاتا روزوں کی تعداد پوری کرنی ہے تو سردیوں کے چھوٹے دنوں میں ایک دن روزہ رکھ لے دو دن چھوڑ دے پھر تیسرے دن رکھ لے پھر دو دن چھوڑ دے پھر ایک دن رکھ لے دو, دو دن چھوڑ دے اس طرح کر کے روزے پورے کر لے سر اسٹور میں ایام نہیں اگر کوئی اتنا ہی زیادہ مریض ہے اتنا ہی بیمار ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھے اللہ نے کیا کہا ہے سمن کرانا تو مریضن سو اڑا سفر فائدہ سب میں نوقع کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے امید رکھے شفایاب ہونے کی اللہ تعالیٰ سے مایوسی اچھی بات نہیں شفایاب ہونے کی امید رکھے جب اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں صحت عطا کریں روزہ رکھ لیں دو سال تین سال مسلسل ایسی بیماری میں گزر گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا اللہ نے اس کو رخصا دیا نہ رکھو جبر نہیں ہے صحیح دس تم نے اپنے روزے گنتے جاؤ کہ کتنے رہ گئے ہیں تمہارے بعد میں پورے کراڈ روس را اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے ترکی گئی یہ آپ کی طرف سے آسانی ہے فدیا دینے میں مشکل ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ تو آسانی سے دے دے گا اور وہ غریب آدمی جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا اس کے لیے سیڈیا دینا کتنا مشکل ہے اللہ نے سیڈیے کے حکم کو منسوخ کر کے روزوں کو لازم کر کے تمہارے لیے آسانی پیدا دی ہے اور پھر اگر کوئی آدمی مار رہا اس کے ذمہ روزے میں لیکن وہ فوس ہو گیا اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مماتا مم و علیہ قیام خام ہوں جو آدمی فوس ہو جائے اور اس سے فرض روزے رہتے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رہیں گے مرنے والے کے اولیاء اس کی اولاد اس کے بہن بھائی اس کے عابط قریبی رشتہ دار وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں مرنے والے پر حج فرض ہو اپنی زندگی میں وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر وہ قرض ہے میت پر میت کا سرے گا تقسیم کرنے سے پہلے حج کی چیز الگ کر یہ میت پر فرض ہے اس کے سرکے سے پہلے اس کی طرف سے حج کیا جائے گا ایسے ہی روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے میت پر روزہ فرض تھا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا نیت تھی اس کی روزہ رکھنے کی لیکن قدر تھا مجبوری تھی وہ روزہ نہیں رکھ سکا کام انگولی یو اس کی طرف سے اس کے اولیا روزہ رکھے مثال کے طور پر تین سال پانچ سال کے روزے مثلاً اسی کے رہ ہے شدید بیماری میں وہ سال بھر میں کسی بھی دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکا اب اس کے اولیا مثلاً پانچ سال کے روزے لگا دیں دس افراد مل کے رکھے تو پندرہ پندرہ روزے رکھنے اپنی زندگی میں اس میت کی طرف سے تو دس 15% پندرہ روزے کر کے رکھیں تو کون سا مشکل کام ہے اور مرنے والے کے جو لواح تین ہے وہ اتنے تو ہوتے ہی ہیں بس افراد ایک ایک روزہ رکھے تو تب ہی میت کی طرف سے روزوں کی تعداد پوری ہو جاتی ہے کتنا آسان کام اللہ نے دیا ہے یورین ڈوبا ہو بیک مل یو سراب والا یو اللہ تمہارے ساتھ آسمانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا یہ چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو روا علامہ جب بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر اثکار زیادہ کرنا ہے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو وہ اللہ تم کا شکر تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ روزہ یہ شکرانہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فری دینا بڑا آسان کام ہے لیکن حقیقت میں وہ آسان نہیں ہے آسان وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ ہوگا تو آسان کہتے ہیں اور پھر دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ فدیے کا حکم شروع اسلام میں تھا اللہ سبحانہ ہوگا تو نے اسے محسوس کر دیا اب رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ فدیا کتنا بنے گا ایک بندے کی طرف ہے روزہ نہیں رکھ سکتا سدیا دے بھائی فدیہ کا حکم شروع شرام میں تھا اب اللہ سبحانہ تعالی نے اسے منسوخ کر دیا اگلی آئے فمن فدیہ کا حکم منسوخ کر دیا گیا اب روزہ رکھنا لازم ہے کوئی آدمی بیمار ہے دائمی مریض ہے جو بھی ہے کوشش کرے روزہ رکھنے کی نہیں رکھ سکتا وہ رج اللہ معذور ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیں روزہ رکھے اور اس کی زندگی میں اس کو ہمت توفیق نہیں ملتی روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بری ہے اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھے اولیاء وراثت لینے کو سرکار ماننے کو تو سارے بھاگ آتے ہیں اور اگر میت کی اوپر یہ جو دینی فرائض ہیں دینی قرضے یہ وہ ادا نہیں کرتے تو اولیاء گناہ گار میت اپنا کام پورا کر کے جاتے آج بھی میت پر اگر فرستہ اس نے نہیں کیا اس کے اور کریں روزہ میت پر فرستہ اس نے نہیں رکھا اس کے اور اس کی طرف سے روزہ رکھیں اور اسی طرح نظر کا روزہ وہ بھی فرض ہو جاتا ہے بندے نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جاتا میں روزے رکھوں گا لیکن اپنی زندگی میں وہ نہیں رکھ سکا تو بھی اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا رمضان کے روزے نظر کے روزے جو بھی روزہ پر فرض تھا فرض روزے وہ اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکا کام آئے اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں تاکہ اس کے روزوں کی تعداد وہ پوری ہو تو یہ رمضان مبارک ماہ قیام کے روزوں کی تبدیت اسے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ بال نے کسی بھی صورت روزے کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی وقتی طور پر چھوٹ دے دی ہے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی تو کوئی بات خیر ہے نہ رکھے لیکن بہرحال اس میں روزہ لازم رکھنا ہے اس لیے کوشش کریں خود بھی روزے رکھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کام کی ترخت کرنے کے صحابہ کرام رضوان نظب علی چھوٹے بچوں کو بھی رجگا کرواتے تھے اور ان کو پھر کھیل کود میں مشغول کر دیتے کے قریب جا کے جب بچے ہیں ظاہر ہے ان کو بار, بار بار بھوک لگتی ہے زیادہ لگتی ہے وہ رونے لگتے کھانے کے لیے ہمیں کھانے کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ روئی کے کچھ کھلونے وغیرہ انہوں نے بنائے ہوتے وہ دے دیتے ان کو کھیلنے کے لیے تاکہ وہ دھیان لگ جائیں روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو بہرحال اس نظر پہ اولاد کی بچوں کی تربیت کریں کوشش کریں کہ جس بچے کی عمر دس سال یا اس سے زائد ہے اس کو روزہ رکھنا گرمیوں کے دن ہے لمبے ہیں سارے اگرچہ وہ نہ رکھ سکے کچھ نہ کچھ روز اس کو رکھوائیں تاکہ اس کی عادت بنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمر کی توقیق دے اور بس سب سے اللہ علی الحمودی خاص